فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين <تصفح> عموماً ہمارے ہاں نمازی حضارات جب وضو کرتے ہیں تو اس میں بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں سامنے آتی ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو غسل ہے اس کی بنیاد اور اس کا دار و مدار وہ بھی وضو ہے کیونکہ جن احادیث کے اندر اجمالن وضو کا طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے ان میں یہی الفاظ آتے ہیں کہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو الاسوال نماز جیسا وضو کیا اور جن احادیث کے اندر بتفصیل تفصیل ذکر ہے غسل کے طریقے کا وہاں پر وضو کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو عموماً سب سے پہلی یہ غلطی کی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وضو کے فرائض چار یا چھ یا آٹھ ہیں جبکہ ایسی بات نہیں تقریباً وضو کے تمام کے تمام تر حصے وہ فرض اور واجب ہیں نیت وضو کے لئے نیت کرنا یہ بھی فرد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے بخاری کی سب سے پہلی حدیث ہے انم الا اعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے و انما الکل امرئ ما نوا اور بندے کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے تو اعمال وہ نیتوں کے حساب سے ان کا عجر و ثواب دیا جاتا ہے اگر کوئی آدمی صبح و سویرے اٹھ کے ہاتھ دھوتا ہے اور کلی کرتا ہے ناک جھاڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے اور پھر اس کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ چلو اب میرا آدھا وضو تو ہو ہی گیا چلو بادو دھو کے سر کا مسا کر کے اور پاؤں دھو کے وزو مکمل کر لوں تو یہ اس کا وضو نہیں ہوگا وضو کی نیت سے ان آدھا کو دھونے کا آغاز کرے اور وضو کی نیت سے یہ سارے کام سر انجام دے گا تو تب اس کا وضو ہوگا بغیر وضو کی نیت کے وہ اگر دھو لیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا کیونکہ نبی السلطم البنیات کہ اعمال صرف اور صرف نیتوں کے ساتھ ہیں کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہی ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرحب اللہ مغل صلی اللہ دین اور اطاعت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ تعالی کی عبادت کرو تو وضو کرنا بھی عبادت ہے تو اس میں بھی اخلاص کا ہونا یہ بھی شرط اور لازم ہے ضروری ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ نیت کرے نیت کے ساتھ وضو کرے پھر وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا یہ بھی لازمی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لم يذکر اسم اللہ علیہ جو آدمی وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے اللہ کا نام ذکر کرنا یہ لازمی ضروری ہے یہ کتاب و تہارا باب و تسمی وضو نبی داود کے اندر یہ حدیث موجود ہے اسی طرح جامع ترمزی ابن ماجہ بہکی دار کتینی اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا ہے چاہے صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لی جائے مقصود اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کرنا ہے ہمارے ہاں اس موضوع پر بھی لوگ بڑا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ جی صرف بسم اللہ پڑھنی ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کا نام ذکر کرو جس نے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں بسم اللہ کہنے سے بھی نام ذکر ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے بھی نام ذکر ہو جاتا ہے دونوں صورتوں میں نام ذکر ہوتا ہے اور نام کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہی مطلوب و مقصود ہے کسی بھی انداز میں لے لیا جائے صرف بسم اللہ کہہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لو دونوں ٹھیک ہے جائز اور درست ہے ہاں جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص الفاظ اور کلیمات سکھائے ہوں ان کے اندر کمی اور اضافہ کرنا وہ جائز اور درست نہیں ہوتا تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ دی ہے اطلاق کہا ہے کہ جس نے اللہ کا نام نہیں ذکر کیا وضو سے پہلے اس کا وضو نہیں تو یہاں پر نام ذکر کرنے کی پابندی ہے الفاظ متعین نہیں کیے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رستعقت احد منامی ہی فلا حتى صلاح کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نین سے بیدار ہو تو وہ اپنے ہاتھوں کو بذو والے پانی کے اندر داخل نہ کرے مرتبہ دھو لے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ نین سے بیدار ہونے والا آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے برتن میں داخل کرنے سے پہلے کیوں نہ بات ید کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ نے کہاں پہ رات گزاری ہے سن نبی داؤد کتاب بابل فل رجولی یدھ خلو یدہ قبل حدیث نمبر 103 اور اسی طرح حدیث نمبر 105 کے اندر یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بات یاد رہے کہ جس کام کے کرنے کا حکم دے دے اللہ رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کرنا فرض اور واجب ہوتا ہے اس کو ضرور سارا انجام دینا چاہیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن ابھی دعوود کے اندر موجود ہے فرماتے ہیں جب تو وضو کرے تو کلی کار کلی کرنے کا حم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور حکم صادر فرمایا ہے کہ کلی کی جائے تو کلی کرنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے سر نبید داود کتاب التحار باب الفل استنسار حدیث نمبر ایک میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ نے حکم دیا کلی کرنے کا اسی طرح ناک میں پانی چڑھانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا تَبَزَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْ يَجْعَلْ فِي أَنفِهِ مَا ان کہ جب میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو اپنے ناک کے اندر کچھ پانی داخل کرے صحیح بخاری کتاب الوضو بابل استجماری وتھ حدیث نمبر ایک سو اور اسی طرح صحیح مسلم کتاب والاستجمار حدیث نمبر دو سو سینتیس میں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی وضو کرے تو اپنے ناک کے اندر پانی ڈالے اور پھر ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا اس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سنو نبی داؤ جامع ترمدی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَا بَالِغ فِلْ اس ناک کے اندر پانی چڑھانے میں کر یہاں یہ یاد رہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اس کا اور استنشاق کہتے ہیں ناک کی ہوا کے ذریعے کسی چیز کو اوپر کی جانب کھینچنا پانی کو صرف ناک کے ساتھ لگا کے چھوڑ دیا جائے تو وہ استنشاق نہیں بنتا استنشاق تب بنے گا جب ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو اوپر کھینچا جائے نبی رحمتہ و سلام اللہ علیہ کا حکم موجود ہے واس تن شیخ ناک میں پانی چڑھا وا بالغ فل استنشاق اور ناک کے اندر پانی چڑھانے میں مبالغا کر الا ان تکونا صائما ہاں اگر تو رودے دار ہے تو پھر نہیں رودے کی حالت میں مبالغا نہیں کرنا اگر روزہ دار نہیں ہے تو پھر ناک کے اندر پانی چڑھانے میں خوب مبالغہ کیا جائے اچھی طرح ناک کے اندر پانی چڑھایا جائے یہ سور نبی داؤد کتاب السوم باب علیه من اور حدیث نمبر دو ہزار تین سو چھیاسٹھ اور اسی طرح سور نبی داود کی کتاب تہارا باب السار حدیث نمبر ایک کے اندر یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہے تو ناک کے اندر پانی چڑھانا بھی فرد ہے اور پانی چلھانے کے اندر مبالغہ کرنا بھی غیر روزہ دار کے لیے فرد اور لادم ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ سم علی انصر پھر جب ناک کے اندر پانی چلھایا ہے تو ناک کے اندر پانی چلھانے میں چلھانے کے بعد پھر استنسار ناک کی ہوا کے ذریعے پانی کو باہر بھی نکالنا ہے تو ناک جھاڑنا پانی کو باہر نکالنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حکم ہے تو اس پر بھی عمل کرنا چاہیے عموماً ہمارے ہاں تو دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ناک کے اندر پانی چڑھاتے بھی نہیں اچھی طرح سے اور ناک میں پانی چڑھانے کے بعد ناک کو جھاڑتے بھی نہیں ہے جس کو کوئی نذرہ زکام وغیرہ ہوتا ہے وہ تو ناک جھاڑ لیتا ہے نذرہ زکام کوئی نہیں تو ناک جھاڑنا ضروری سمجھتا ہی نہیں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحیح بخاری کتاب الوضو باب الاستجمار وتر حدیث نمبر 162 میں کہ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماءا ثم لينسر جب تم میں سے کوئی وضو کرے ناک میں پانی ڈالے اور پھر اس کو جھاڑے تو یہ کام کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طرح چہرہ دھونا یہ بھی فرد ہے اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے فرمایا ہے یا ایھا الذين आमनوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ای مانو الو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھولیا کرو سورہ مائدا کی ایت نمبر 6 ہے اور اسی طرح چہرہ دھونے کے بعد داڑی کا خلال کرنا یہ بھی فرد ہے لازم اور ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے دیشان سنن نبی دعوود اور مصدرہ کے حاکم کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کرنے کرتے دوران جب کیراد ہویا تو فرما فرماتے ہیں انعصب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام جب وضو کرتے آخذہ کفہ من مائن پانی کا ایک کلو وہ اپن لیتے فادخله تحت حناقهي اور اس کو اپنی تھوڑی کے نیجے داخل کرتے فخلل به لحیته داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا حق ادا امرنی ربی عز وجل مجھے میرے اللہ عز وجل نے اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے۔ سنن نبی داؤد کتاب الطہارہ باب تخلیل اللحیا حدیث نمبر 145 میں یہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا حکم۔ تو داڑھی کا خلال کرنا بھی اللہ تعالی کے حکم سے فرض اور واجب ہے اس کا بھی ترک کرنا جائز و درست نہیں پھر داڑھی کا خلاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کیا ہے. باقی ادائے بدو کو ایک بار دو بار تین بار دھویا جاتا ہے لیکن سر کا مسا کانوں کا مسا اور داڑھی کا خلال یہ صرف ایک ایک بار ہے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے وہ چہرہ تین بار دھونے کے بعد پھر تین تین بار وہ داڑھی کو بھی دھونا شروع کر دیتے ہیں تو داڑی کو دھونا نہیں ہے ایک چلو لے کے تھوڑی کے نیچے داخل کرو اور اس کے ساتھ داڑی کا خلال کرو خلال کرنا ہے داڑی کا پھر اسی طرح کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ بھی فرض ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان عمید سورة المائدہ کے اندر حکم دیا ہے وَأَيْ دِيَاكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھولو اور پھر ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی لادمی اور ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا توزعتا فخلل دین اصابعی یدیکا وارج لئیکا جب تو بذو کرے تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی اگلیوں کا خلال کر جامع ترمدی کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو ہاتھوں کی اگلیوں کا خلال کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے فرد ہے جامع ترمدی اب باب تہارا باب ماجا فی تخیل صاب حدیث نمبر انتالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول و معصور ہے پھر سر کا مسا کرنا اس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے روسی کم اپنے سروں کا مسا کرو تو سر کا مسا کرنا یہ بھی فرد اور ہے。تو عموماً لوگ انگلیوں کے ہرال سے بھی ناآش نہ ہے وہ بھی کوئی نہیں کرتے اور سر کا مسا وہ بھی سر کا نہیں کرتے سر کے کچھ حصے کا کرتے ہیں انگلیوں کا خلال کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ خن سر چھوٹی انگلی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان خلال فرمایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سر کے مسا کرنے کا فرمایا ہے اپنے سروں کا مسا کرو تو جس جس شئے پر لفظ راس سر کا لفظ صادق آتا ہے اس اس جگہ پر مسا کرنا لازمی اور ضروری ہے عموماً دیکھا جاتا ہے لوگوں کو وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کا جو پورے ہیں صرف وہ یا صرف انگلیوں کو زیادہ سے زیادہ وہ سر کے اوپر سے پھیر دیتے ہیں پیچھے لے جاتے ہیں پھر واپس لے جاتے ہیں اور جو سر کے اطراف ہیں دونوں وہ مسے کی زد میں نہیں آتی ہتھیلیوں کو سر کے اوپر نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ کا تو فرمان اور حکم ہے کہ اپنے سروں کا مسا کرو تو پورے کے پورے سر کا مسا کرنا یہ لازم ضروری اور واجب ہے سارے سر کا مسا کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسا کرنے کا طریقہ کار بھی اور سمجھایا ہے کہ سر کے آغاز سے شروع کیا جائے اور اس کو پیچھے لے جایا جائے, جائے اور پھر اس کو واپس لے آیا جائے, جائے یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح بخاری کتاب الوضو باب مسی رسی کلی ہی حدیث نمبر ایک سو پچاسی کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساحا راس بیا دئی اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ سر کا مساح کیا و اقبالا و ادبارہ ان کو آگے لے گئے پھر واپس لے آئے بادہ ابی مقدمی راسی ہی سر کے آغاز سے شروع کیا ہتھی با بیما کو گدی تک لے گئے جہاں پر بال ختم ہوتے ہیں وہاں تک ہاتھوں کو پہنچایا ردا ہوں بادہ آمین ہوں پھر جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا ہاتھوں کو وہاں تک اسی طرح واپس بھی لے کے آئے یہ ہے سر کا مسا کرنے کا طریقہ کار اسی طرح سر کے مسے کان بھی شامل ہیں کان بھی سر کے مسا کے حکم کے اندر شامل ہیں جامع ترمزی ابواب تہارا باب ماں جا ان من راس حدیث نمبر سینتیس اور اسی طرح سنن دعود نبی داؤد کتاب باب تحارا باب وبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ایک سو چونتیس اور اسی طرح سنن سرجا کتاب و تحارا باب ازن راس حدیث نمبر چار ترتالیس اور اسی طرح دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العژن من راس یہ جو کان ہیں یہ بھی سر کے اندر داخل اور شامل کا گا جس طرح سر سارے کا سارا اس کے اندر مسا ہے اسی طرح پورے مکمل کانوں کا بھی مسا کیا جائے انگوٹھے کے ساتھ کان کے پچھلے حصے کا اور شہادت والی انگلی کے ساتھ کان کے بیرونی حصے کا مسا کیا جائے اور آرام سکون کے ساتھ مکمل کان کا مسا کرنا ہے یہ نہیں کہ تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ کیا اور کان کے کسی حصے پر انگلی لگی وہ مسا ہوا کسی حصے کا مسا نہ ہوا یہ کام یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے اطمینان سکون اور تسلی کے ساتھ مکمل کان کا سارے کے سارے کان کا مسا کیا جائے اور عموماً لوگ کان کے مسا کرنے میں انتہائی غفلت کا شکار ہوتے ہیں انتہائی کوتاہی ہیں اور مکمل طور پر صحیح طرح سے مسا کان کا نہیں کرتے نہ مسا سر کا صحیح طرح سے کیا جاتا ہے جبکہ معلوم ہے کہ وضو کے آگاہ میں سے کوئی بھی ادب تھوڑا سا بھی خوش کرایا جائے تو وضو نہیں ہوتا جس کا وضو نہ ہو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی ایڈیوں کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک دیکھی فرمایا لِلْآقَابِ مِن <النَّار> ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے ایک آدمی کو دیکھا اس کے پاؤں کے پاس تھوڑی سی جگہ خشک تھی اس نے نماز پڑھی اب سلا اس کو وضو بھی دوبارہ کرنے کا حکم دیا نماز بھی دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا اسی طرح تخن تک دونوں پاؤں کا دھونا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اِلَ <الْقَعْبَئِن> اپنے پاؤں کو دھو لو تخلو سمیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی ہے تارن نہ کرنے والوں کو غیر من النار صحیح بخاری و مسلم کے اندر اور دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایڈیوں کے لیے آگ کی ویل اور ہلاکت ہے پھر پاؤں دھونے کے بعد پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی فرد اور لادم ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خلل بینا کا وری جلئی کا اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر اس کے وجوب اور فردیت پر دلالت کر رہا ہے اسی طرح کرتے ہوئے دائیں جانب سے آغاز کرنا دایاں ہاتھ دائیں بادود دھونا دایاں بازو دھونا دایاں پاؤں پہلے دھونا یہ بھی فرد ہے اور لادم ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِذَا تَوَزْدَعْتُمْ فَبْدَعُوا بِمَيَا مِنِكُمْ جب تم وضو کرو تو دائیں جانب سے شروع کرو سنو نبی دعوت میں ایک جگہ پر افاد آتے ہیں فَبْدَعُوا بِيَا مِنِكُمْ دائیں جانب سے آغاز کرو اپنے وضو کے آغاز کو دھونے کا تو یہ کے فرائد ہیں واجبات ہیں جن کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا اور یہی چیزیں غسل کے اندر بھی داخل اور شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو اجمالن سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ اپنی شرم کو دھوتے اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارتے دونوں ہاتھوں کو دھوتے مٹی ملنے کے بعد اور پھر نماز کے ودو جیسا ودھو کرتے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے سر کے بالوں کا خلال کرتے چلو ڈالنے کے بعد اور پھر سارے جسم پر پانی بہا لیتے تو یہ اجمالن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ووسل کا جو طریقہ کار ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہی ہیں اور بھی تفصیل بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اپنے ایزار کے اندر والے حصے کو دھویا پھر پاؤں کو اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر رگڑا اور ان کو دھویا پھر آپ نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا یعنی گلی کی ناک میں پانی چڑھایا ناک کو جھاڑا چہرے کو دھویا اور بازو کو دھویا دونوں کو اس کے بعد سر پہ تین چلو پانی کے ڈال لیے عموماً لوگ وزوق کرتے ہوئے غسل کے دوران سر کا مساوی کر لیتے ہیں جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علہ سنن نسائی کتاب الگسل و تیمم بابو ترکی مصر راسی فی الوضوع من الجنابہ حدیث نمبر چار اس میں ارشاد فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا فیسبو بیہا لا فرجی فرج پر شرمگاہ پر بنایا بہایا بائیں ہاتھ پر بہایا شرمگاہ کو دھویا صاف کیا اپنے ہاتھ بائیں ہاتھ کو مٹی پر رکھا پھر اب وہ بائیں ہاتھ پر پانی بہاتے ہتا کے صاف ہو جاتا اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھوتے ناک پہ پانی چڑھاتے کلی کرتے چہرے کو کوڑیوں کو تین تین مرتبہ دھوتے حتا اذا بالغ راسه لم يمصح فتا کہ جب سر کی باری آتی تو اب مسا نہ فرماتے وافرغ عليه الماء اور سر پر پانی بہاتے فہا قضا کنا غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ما یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ کار ہے جو ذکر کیا گیا ہے تو حدیث کے اندر جو اجمالی حدیث ہے اس کے اندر عموم ہے کہ نماز کے وضو جیسا وضو کریں تو اس کے اندر سر کا مسا بھی شامل ہو جاتا ہے اور پاؤں کا دھونا بھی شامل ہو جاتا ہے لیکن یہ جو غسل والی حدیث ہے یہ سر کے مسے کو اور پاؤں کے دھونے کو وضو کے دوران غسل والے ودو کے دوران خارج کر رہی ہے تو اصول ہے کہ جب ایک عموم کی تخصیص آ جائے تو تخصیص موتبر ہوتی ہے تو یہاں پر خاص بات آ گئی کہ جب سر, کا سر کی باری آئی سر کی باری آتی لم یم سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسا سر کا نہ فرماتے وہ اثر سر پہ پانی کو بہا لیتے تو سر پہ تین چلو پانی کے ڈالے جائیں سر کا اچھی طرح سے خلال کیا جائے مسا نہیں کرنا گسل کے دوران وضو کرتے ہوئے سارے جسم پر پانی بہا کے ترتیب وہی رکھیں گے پہلے دائیں جانب کو دھوئیں گے پھر بائیں جانب کو اور پھر مکمل جسم کو دھو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول اور طریقہ کار تھا کہ اس جگہ پہ پاؤں نہیں دھوتے تھے پاؤں جہاں پہ آپ نے گسل فرمایا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کر پاؤں نہیں دھویا کرتے تھے بلکہ پاؤں باہر نکل کے خانے سے باہر آ کے دھوتے تھے تو طریقہ کار یہی ہے سنت کو اپنانا چاہیے جو طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے اسی کو اپنانا چاہیے کہ من نہ مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر غسل فرمایا تھا وہاں سے نکلے اور پھر باہر نکل کے اپنے دونوں پاؤں کو دھو لیا تو بہت سارے لوگ اس کے اندر وہاں پہ اس وقت پانی پانی کھڑا ہو جاتا تھا اور پانی کا نکاس نہیں تھا یہ سارے ہیلے اور بہانے ہیں صحیح کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ٹائلٹ موجود تھی قضاء حاجت آپ گھر میں کیا کرتے تھے وہ قضاء حاجت کا وہ سارا گند بنا اور وہ پانی وہ نکل سکتا ہے کیونکہ غسل خانے کے پانی کے نکاس کے لیے ان کا پاس بندوبست نہیں تھا یہ تو موضوع دل کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات ہے خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار وہی بہترین اعلی ترین اور اچھا ترین طریقہ کار ہے تو لہذا اسی کو اپنانا چاہیے کہ غسل مکمل کرنے کے بعد غسل خانے سے باہر نکل کر دونوں پاؤں کو دھونا چاہیے دایاں پاؤں دھوئیں دائیں پاؤں کی انگلیوں کا کھلاڑ کریں بایا دھویں بائیں پاؤں کی اُنگلیوں کا کریں یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے غسل فرمانے کا تو عموماً غسل کرنے کا طریقہ کار بھی ہمارے مسلمانوں کو بہت مشکل لگتا ہے اور کئیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل کرنا کیسے ہے اور کیسے نہیں کرنا تو ان احکامات کو تہارت اور پاکیدگی کے جو احکامات ہیں وہ سیکھنے چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کا طریقہ کار کیا ہے باقی رہی یہ بات کہ بغیر کے اور بغیر بغیر غسل کے حالت جنابت میں قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالی کا ذکر کیا جا سکتا ہے اسے اس کوئی چیز بھی مانع نہیں ہے صحیح بخاری کتاب الوضو باب قیراۃ القرآن باد الحدی غیری ہی کے اندر عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات اپنی خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے گھر میں تقیئے کے عرض چوڑائی کے جانب گوشے کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ دیا معمول کے مطابق تکیے کے نبائی کے رخ سر رکھ کے سو گئے آپ سوتے رہے پتہ کہ آدھی رات یا یعنی اس سے کچھ پہلے بیدار ہوئے اور نیند کو دور کرنے کے لیے آپ نے اپنی آنکھیں مری اور جب بیدار ہوئے آپ نے سورہ عمران کی آخری دس آیتیں پڑھی پھر اس کے بعد مچکیزہ جو لٹکا ہوا تھا اس کے پاس کھڑے ہوئے اور اسے کوپ اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگے تو نبی اللہ و اسلام نے وضو کرنے سے پہلے سورہ عمران کی آخری دس آیات پڑی ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے بغیر پرانے مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز درست ہے کوئی حرج نہیں پھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر حالت میں اللہ رب العالمین چھونے کی ہے تو چھونے کا مسئلہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو مصف کو طاہر بدو آدمی وہی ہاتھ لگائے تو حائدہ ہو جمبی ہو یا بے وزو آدمی ہو وہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں اس سے کوئی چیز بھی مانیہ نہیں ہے اور پھر رہی بات جرابوں پر مسا کرنے کی تو جرابوں پر مسا کرنے کی ریس جامع ترمنی کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسا کیا یہ کتاب و تہارا اباب باب ما فلم مسح علی الجوربين والنعلین حدیث نمبر 99 کے اندر موجود ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا فمسح علی الجوربين والنعلین اور اپ نے جورابوں اور جوتوں پر مسح کیا۔ آج کل جورابوں کے بارے میں بھی لوگ بڑے عجیب و غریب قسم کے بہانے بناتے ہیں اور قیدے لگاتے ہیں کہ جوراب موٹی ہو زیادہ پھٹی ہوئی نہ ہو فلانی ہو یہ ہو وہ ہو چمڑا لگا ہوا ہو جبکہ حدیث کے اندر الفاظ آ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جرابوں پر مسا کیا جس چیز پر لفظ جراب بولا جاتا ہے اس پر مسا کرنا جائز اور درست ہے ہاں وہ موٹی ہو یا بریک ہو وہ تھوڑی پھٹی ہو زیادہ پھٹی ہو جب تک اس کو جراب کہا جا سکتا ہے اس وقت تک اس پر مسا ہو سکتا ہے کیونکہ نبی علیہ سلط السلام نے جرابوں پر مسا کیا ہے جرابوں پر مسا کرنا مصنون ہے سنت ہے یہ قید حدیث کے اندر قرآن کے اندر کہیں موجود نہیں کہ تین گلی پھٹی ہو تو جائد ہے زیادہ پھٹی ہو تو نہ جائد ہے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے باتیں گھر لی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں کوئی وجود نہیں کتاب و سنت کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے بما علیہ البلا پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عائلی زندگی کو بخوبی بیان کیا ہے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا اکثر طریقہ کار بیان کرنے والی ہیں ان کے علاوہ دیگر المؤمنین بھی ہیں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برویات زیادہ ہیں تو انہوں نے بہت سی جگہوں پر اجمالن غسل کا طریقہ ذکر کیا ہے جس میں یہ فرما دیتی ہیں کہ آپ نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا وہ ہے اجمال عمومی بات کہی ہے تو پھر نسائی کتاب غسل الجنابہ حدیث نمبر چار سو بائیس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بڑے تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے سید بخاری کے اندر بھی یہ طریقہ کار بھی تفصیل آیا ہے لیکن یہاں پہ اس بات کی بڑی وضاحت ہے کہ حقیہ اداب آپ وضو کرتے کرتے نماز کی طرح جب سر پر پہنچے لم یمسح ساہ آپ نے مسا نہیں کیا وہ افراد عالیہ اور اس پر پانی بہایا ہے تو یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ غسل کے دوران جب آپ وضو کریں گے تو اس وقت سر کے اوپر پانی ڈالا جائے گا سر کے بالوں کا خلال کیا جائے گا اچھی طرح جڑوں تک پانی پہنچایا جائے گا مسا نہیں کیا جائے گا مسا سر کا نہیں کرنا ہے اور اسی طرح پاؤں بھی نہیں دھونے کیونکہ پاؤں دھونے کا جو معاملہ ہے اس کی بھی استثناء موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو جیسا وضو کیا سوائے پاؤں دھونے کے پاؤں باہر نکل کے دھوئے یہ دونوں باتوں کی استثناء مساق کرنے کی اور پاؤں دھونے کی غسل والی احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے تو لہٰذا پاؤں بھی بعد میں دھوئے جائیں اور باہر نکل کے دھوئے جائیں اور جو سر کے مسے کی بات ہے وہ بھی وضو جو غسل کے دوران کرنا ہے ان میں سر کا مسا نہیں کیا جائے گا تو یقینی بات ہے کہ کانوں کا مسا بھی نہیں کیا جائے گا کیونکہ نبی السلاۃ وسلام فرما رہے ہیں العضو نان راس جو کان ہے یہ بھی سر کے حکم میں داخل ہیں جب سر کا مسا ہے تو کانوں کا ہے سر کا نہیں تو کانوں کا بھی نہیں امید ہے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثابت شدہ طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ حمد مزہ وسطن شاقا منکفن واحد نے کلی کی ناک میں پانی چڑھایا ایک ہی چلو کے ساتھ ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ تو یہ صحیح مسلم کتاب و تہارا بابن فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 235 اور اسی طرح سننا نبی داود کتاب و تہارا بابو صفتی وزول النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 118 میں یہ موجود ہے تو پہلے تین مرتبہ کلی کر لینا اور بعد میں تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھا لینا اس کے بارے میں میرے علم میں کوئی حدیث ایسی موجود نہیں ہے جو کہ اس موضوع پر صحیح ہو تو صحیح حدیث میرے خیال کے مطابق تو یہی ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرنا دونوں ایک ہی چلو کے ساتھ ایک ہی ہتھیلی کے ساتھ ہونے چاہیے سعی بخاری کے اندر بھی حدیث نمبر 192 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہا ادخلا یادہو فی الانائی اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر داخل کیا فَمَذْمَذَا وَسْتَنْشَقَا وَسْتَنْسَرَا سَلَاسًا بِسَلَاسِ غُرَا ف کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا تین مرتبہ یہ کام کیا تین چلووں کے ساتھ تین چلو لیے تین مرتبہ یہ کام کیا یعنی چھ چلو لے کر آ, ناک میں پانی چڑھانے اور کلی کرنے والا کام نہیں کیا بلکہ تین چلو لیے ہیں اور تین تین مرتبہ آپ نے کلی بھی کی ہے ناک میں پانی بھی چڑھایا ہے اور ناک کو جھاڑا بھی ہے یہ حدیث نمبر ایک سو بخاری کی بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 235 جو بھی میں نے بیان کی ہے کتاب و والی اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار ماصور و منقول ہے تو اسی طریقہ کار کو اپنایا جائے جو دوسرا طریقہ کار ہے کہ تین مرتبہ پہلے کلی کر لی اور اس کے بعد تین مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا میرے علم کے مطابق ایسی کوئی روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی ہے سارا وضو کر کے اس کے بعد جسم پر پانی ڈال لیں تو غسل ہو جاتا ہے یا نہیں یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے ایسا کرنا خلاف سنت ہے رہا یہ سوال کن وجوہات سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں اور غسل کو واجب کرنے والی وضو کو واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں ارادہ تو ہے کہ انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ درست میں بیان کریں گے چلو چند ایک باتیں سن لیں کہ جن کی وجہ سے وزو ٹوٹ جاتا ہے تو نمبر ایک انسان کی ہوا خارج ہو جائے اس کا وزو ٹوٹ جاتا ہے پیشاب کرنے سے پخانہ کرنے سے وزو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے منحم اللہ فلی جو بندہ میت کو اٹھاتا ہے وہ بھی وضو کرے پھر زکر کو انسان آدمی اپنی شرم گاہ کو چھوے بغیر حائل کے تو تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس کی شلوار ٹکڑوں سے نیچے جا رہی تھی تو آپ نے اس کو دوبارہ وضو اور نماز دوہرانے کا حکم دیا تھا تو اسی طرح اور بھی چاندے وجوہات ہیں جن کی بنا پر موضوع ٹوٹ جاتا ہے تو انشاء تفصیل کے ساتھ اور دلائل سمیت ان کو ہم اگلی مرتبہ ذکر کریں گے ان شاء اللہ تعالی غسل کرنے کے لیے بیٹھنا ضروری نہیں ہے کھڑا ہو کر اگر کوئی غسل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج اور مذائقے والی بات نہیں ہے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے لیے بیٹھنا وہ لازمی اور ضروری ہے جب اس بات کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ کھڑے ہو کر غسل نہیں کیا جا سکتا یا وزو کھڑے ہو کر نہیں کیا جا سکتا ہاں اس بات پر دلائل موجود ہے کہ کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزو فرمایا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ وزو یہ بھی غسل کا حصہ ہے تو حدیث تو آپ نے سنی ہے ابھی کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم نے مشکی لٹکے ہوئے مشکیزے کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے وزو فرمایا تھا تو اسے تو یہی پتا چلتا ہے کہ غسل بھی اگر کوئی کھڑا ہو کرنا چاہے تو اس کے اندر تو کوئی حرج اور مذائقے والی بات نہیں ہے کھڑے ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے جہاں تک اس حدیث کی بات ہے جس میں وہ نبی السلاۃ اسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا اظہار تخلوں سے نیچے تھا آپ نے اس کو وزو دوبارہ کرنے کا کہا تو ایک راوی ہے اس میں ابو جعفر المعزن تو اس کے اوپر اختلاف ہے تو ہماری تحقیق کے مطابق تو یہی ہے کہ یہ ابو جعفر المعزن ہے اور یہ صدوق درجے کا راوی ہے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو صدوق قرار دیا ہے اور بلکہ بڑی وضاحت بھی کی ہے کہ جو آدمی اس کو دوسرا ابو جعفر سمجھتا ہے تو اس نے اس کو غلطی کی ہے وہ غلطی پر ہے تو اسی راضی کے اوپر اختلاف ہے جو اس کو دوسرا جعفر سمجھتے ہیں وہ اس کو غیف قرار دے دیتے ہیں اور جس کو جعفر المعژن سمجھتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں دوسرا سوال ہے آپ کا وہ ایک مسبہ پھر دوہرا دیں جسے ذہن سے نکل گیا رزو کرنے کا طریقہ قرآن میں اور طرح سے آیا ہے حدیث میں اور طرح سے آیا ہے یہ ہے دعوی محض جس کی کہ کوئی حقیقت نہیں ہے جس طرح سے قرآن میں آیا ہے اسی طرح سے حدیث میں آیا ہے کوئی فرق نہیں قرآن مجید میں آیا ہے کہ چہرہ دھویا جائے اس کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں اس کے بعد ہاتھوں کو کونیا تک دھویا جائے اور اس کے بعد پھر سر کا مسا اور اس کے بعد پھر پاؤں دھوئے جائیں حدیث میں بھی اسی طرح ہے کہ چہرہ دھونے کے بعد بازوؤں کو دھویا جائے کونوں سمیت اس کے بعد سر کا مسا کیا جائے اس کے بعد پاؤں دھوئے جائیں فرق تو کوئی نہیں ہے جیسے قرآن میں ہے ویسے ہی حدیث کے اندر ہے قرآن و حدیث میں وضو کرنے کا طریقہ مختلف ہے ہی نہیں ہاں کچھ لوگ بیچارے اور مت کے مارے سمجھ لیتے ہیں کہ مختلف ہے حالانکہ مختلف ہے نہیں انہیں غور کرنا چاہیے فکر کرنا چاہیے ننگے سر حمام میں جانے کی ممانعت کتاب و سنت میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ ننگے سر حمام میں نہیں جانا چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دلیل پیش کرے ہاں تو ان کنتم تم سچے ہو تو اپنے اس دعوے کی دلیل دو جرابیں جتنی بھی پتلی ہوں جرابوں پر مسا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جامع ترمزی کی حدیث میں نے بیان کی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا جرابوں پر مسا کیا تو جس چیز کو آپ جراب مانتے ہیں کہتے ہیں اس پر مسا کیا جا سکتا ہے لفظ جراب اگر صادق آتا ہے تو مسا ہو جائے گا اگر اس پر لفظ جراب صادق نہیں آتا تو مسا نہیں ہوگا وہ جتنی بھی پتلی ہے جراب ہے کہ نہیں صرف یہ دیکھ لیں اگر تو جراب ہے تو اس پر مسا ہے اگر جراب نہیں تو مسا نہیں آسان سی بات ہے کوئی مشکل نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب ہونا ثابت کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات سے اور حدیث سے لیکن ثابت ہوتا نہیں پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے اب مثال کے طور پہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر کوئی حادثہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے وہ آپ سے غیب ہے کہ نہیں ٹیلی فون پر واقعہ رونما ہونے کے فورن بعد یا کچھ دیر بعد آپ تک اطلاع پہنچ جاتی ہے کوئی موبائل پر بتا دیتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ حادثہ ہو گیا ہے یہ سانحہ ہو گیا ہے تو آپ کو اس غیب کی بات کا علم ہو گیا تو اس غیب کی بات کا علم ہونے کی بنا پر کیا آپ غیب دان بن گئے ہیں ہرگز نہیں کسی ذریعے اور سبب کے ساتھ آپ کو ایک غیب کی خبر کا علم حاصل ہوا ہے لیکن ایسے علم حاصل ہونے کی بنا پر غیب دان نہ کوئی آج تک بنا ہے نہ کسی نے کہلوایا ہے اور نہ ہی کسی نے کسی کو کہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کی خبریں بتائی ہے اللہ تعالی نے بتائی ہیں اس میں کوئی شاک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی باتیں بتائی ہیں اور کہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ غیب کی باتوں میں اوپر یہ کنجوسی کرنے والے نہیں بلکہ بتا دیتے ہیں جتنا کچھ بھی غیب نبی رسلاط اسلام کو اللہ تعالی نے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا غیب آگے امت کو بتا دیا ہے غیب کی خبریں جتنی اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتائی ہیں وہ نبی رسلاط اسلام نے آگے بتا دیئے اگر اللہ کے بتانے کی وجہ سے نبی صلاحت و السلام عالم الغیب ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے ساری امت کو یہ عالم الغیب ہونا چاہیے تھا مریم کے <تصفح> مریم کی کفالت کرتے ہوئے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے اور اپنے قلموں کو ڈال کر قرآن دادی کر رہے تھے آپ موجود نہیں تھے یہ غیب کی خبریں ہیں ہم نے آپ کو بیان کی ہے ہم نے وہی کی ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی اللہ نے دی اور اس وحی کے اندر جو جو بھی غیب کی خبریں بتائی ہیں وہ آپ نے ساری امت کو بتا دی اب دیکھیں ہم امتی ہیں ہمیں پتا ہے قیامت گائم ہوگی قیامت کا قید ہونا غیب کی خبر ہے یہ قرآن مجید میں سورہ یوسف ہے سارا یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے ابراہیم کا واقعہ ہے موسا کا واقعہ ہے مریم کا واقعہ ہے آل عمران کا واقعہ ہے سلام اللہ وسلام علیہ مجمعین یہ ساری کی ساری اللہ کہتے ہیں غیب کی خبریں ہیں ہمیں پتا ہے یہ بھی پتا ہے کہ دجال آئے گا یا جوج بجوج آئیں گے مہدی آئے گا اس علیہ السلط وسلام کا نزول ہوگا یہ بھی غیب کی خبریں ہیں ہمیں پتا ہے تو کیا ہم عالم الغیب ہو گئے ہیں ہرگز نہیں اس کو عالم الغیب ہونا نہیں کہتے بلکہ جو غیب کی باتیں اور خبریں ہیں وہ کچھ اور ہیں ویب دان ہونا غیب کو جاننے والا ہونا ان دونوں کے اندر فرق ہے عالم الغیب تو تب ہم کہیں نا کہ جب بغیر کسی واسطے کے ہمیں پتا چل جائے کسی غیب کی بات کا اب دیکھیں محکمہ موسمیات والے ہواؤں کا رخ دیکھ کر آلات کے ذریعے بتا دیتے ہیں کہ جی اتنے دنوں بعد امید ہے کہ بارش ہو جائے گی اکثر بیشتر ان کے انداز ٹھیک نکلتے ہیں تو کیا محکمہ موسمیات والے سارے عالم الائب ہو گئے ہیں گر نہیں قتعن نہیں اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں یہ میرا ایک درس ہے اسی موضوع پر علم غائب ہے کیا چیز اس کو اور علم الغیب کیا ہوتا ہے عالم الغیب کون ہوتا ہے اس کو سن لے اچھی طرح سے اور سنا دیں تو انشاءاللہ بڑا واضح ہو جائے گا یہ مسئلہ کہ علم الغیب کیا ہے اور لوگوں نے اس کو کیا سمجھ لیا ہے پاؤں کی اگلیاں کا خلال کس ہاتھ سے کیا جائے جس ہاتھ سے پاؤں دھوتے ہیں اسی ہاتھ سے پاؤں کی اگلیوں کا خلال کریں پھر سر چھوٹی اگلی کے ساتھ خلال کیا جائے گا اسی ہاتھ کی جس ہاتھ سے آپ پاؤں دھوتے ہیں نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے کہ کہ نبی اللہ سر چھوٹی ملی کے ساتھ خلال کرتے رہا یہ سوال کہ ہم لیٹرین میں جاتے ہیں غسل کرنے کے لیے تو ہم لیٹرین میں جاتے ہی نہیں غسل لیٹرین میں نہیں ہوتا سوال ہی غلط ہے ہاں اگر اسے مراد لے رہے ہیں کہ اٹیچ باتھ جہاں غسل خانہ اور لیٹرین اکٹھی ہوتی ہے مقرون بیت الخلاء تو یہ ایسے بیت الخلاء بنانا وہی دین اسلام کے اندر منع ہے سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبولن حکم فی کہ کوئی بندہ اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے اپنے غسل خانے میں کوئی بندہ پیشاب نہ کرے منع کیا ہے نبی نسلاۃ السلام نے کہ غسل خانے میں کبھی بھی کوئی بھی بندہ پیشاب نہ کرے سن نبی داؤد کتاب التحرا بابل فل بابل فل بول فل نمبر ستائیس اسی طرح سنن نسائی کتاب و تہارا باب واہیت مستحم حدیث نمبر چھتیس جامع ترمنی اباب باب ابن ماجہ اس کی بھی کتاب و تہارا سر باب واہیت المختصل حدیث نمبر تین سو چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ اصل خانے میں کوئی بندہ پیشاب نہ کرے آپ نے تو منع کیا تھا کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا اور ہم نے کیا کرتوت کیا ہے وہ ہمارا جو کام ہے وہ بھی آپ فرمائیں منع کیا تھا کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا ہم نے کہا اچھا ہم غسل خانے میں پیشاب کریں گے بار بار کریں گے بلکہ کرنے کے لیے جگہ سپیشل بنائیں گے غسل خانے کے اندر اور نام رکھیں گے اس کا مکرون بیت الخلا اٹیچڈ بات تو اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور نافرمانی کچھ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف کرنا چاہیے اور ایسے کاموں سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے نوازے کہتے ہیں جی اب بن گئے ہیں تو پھر کیا کریں اگر بن گئے ہیں تو کریں یہ کہ غسل خانے اور لیٹرین کی جگہ دونوں کے درمیان دیوار کریں دروازے دونوں کے علیحدہ علیحدہ لگائیں یہ کام ہے کرنے کا خانہ لیٹرین اکٹھی بنا لی ہے اٹیچ بات بنا لیا ہے اگر جگہ ہے تو لیٹرین کو ختم کر دیں خانہ وہاں رہنے دے خانہ ختم کر دیں لیٹرین میں رہنے دے نہیں ہے جگہ تو پھر اسی جگہ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں باہر سہن میں انسان گھر کے سہن بھی تو چھوڑتا ہے غسل خانہ یا لیٹرین سہن میں بھی بنائی جا سکتی ہے جگہ ہوتی ہے خام خام کنجوسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی جگہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے تو یہ اس کا حل اور علاج ہے بن گیا ہے تو اس کو علیحدہ رحدا کرو اب الٹا سیدھا جواب نکالنے کی کوشش نہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کتاب مبین اور نور دو چیزیں آئی ہیں تو یاد رہے کہ نور اللہ نے نازل کیا ہے سورہ کی آراف نمبر ستاون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِهِ نُورَ اُنزِلَ کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تعذیر و نصرت کرتے ہیں آپ کی مدد معاونت کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اولا کا بخل یہی فلاں پانے والے کامیاب ہونے والے ہیں سورہ آراف آیت نمبر ستاون ہے اسی طرح سورت تغابل کی آیت نمبر آٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فامین بلّہ ہی اللہ پر ایمان لاؤ و ہی اس کے رسول پر ایمان لاؤن نور اللہ دی انزلنا اور وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور تین چیزیں لحدہ رحدہ ذکر کی ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اس نور جو ہم نے نادل کیا اس پر ایمان لاؤ و اللہ ماتاغ خبیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا اس کی خبر رکھنے والا ہے تو وضاحت ہو گئی کہ نور اور چیز ہے رسول اور چیز ہے اور اللہ رب العالمین اور چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا ان آیات بات سے ثابت نہیں ہوتا کانوں کے مسا کے لیے علیحدہ پانی لینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے بلکہ جس پانی کے ساتھ سر کا مساقیہ کیا ہے اسی کے ساتھ ہی کانوں کا مساقیہ کیا جائے گا یہی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور اور منقول ہے اسی کو اپنایا جائے جہاں تک یہ بات ہے صلی اللہ نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, میں بھی ایسا تھا صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر علی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دو امیدوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حاجت کے لیے بیٹھے کتاب و تہارا باب رخص فیض علی کا فی البیوت حدیث نمبر تیئیس اور سنن نبی دعود کی حدیث نمبر بارہ کتاب و باب رخصت فیض کا اور اسی طرح موتا مالک کے اندر بھی آتی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیشاب کرنے کا قدائے حاجت کرنے کا اہتمام اور انتظام موجود تھا صحیح بخاری میں یہ حدیث نمبر 145, 148, 149 اور اسی طرح 3102 اور اسی طرح صحیح مسلم کے دل بھی مختلف مقامات پر آتی ہے یہ حدیث پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مبارک میں حاجت کرنے کے لیے بیٹھتے اس کے لیے پانی کی نقاسی کا کوئی نہ کوئی انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا تو اگر وہ چاہتے تو مقرون بیت الخلاء اٹیچ بات سسٹم وہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور حدیث کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا نبی دولت وغیرہ کی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے اور ہم نے کیا دیدہ دلیری کی ہم نے کہا پیشاب ہم کریں گے ضرور کریں گے بار بار کریں گے اور کرنے کے لیے اسپیشل جگہ بنائیں گے غسل خانے کے اندر نام اس کا رکھ دیں گے اٹچ بات مقرون بیت الخلا تو یہ کام چاہے سعودیہ والے کریں چاہے پاکستان والے کریں چاہے ہندوستان یا ایران والے یا کوئی اور کر لیں جو کام غلط ہے ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے وہ غلط اور ناجائز کا ناجائز ہی رہے گا وہ کسی صورت درست اور صحیح نہیں ہو سکتا جس مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرانے کا حکم دیا وہ کون سی ہے وہ مسجد ذرا ہے گئی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 میں اس کا تذکرہ کیا ہے والذین اتخذوا مفتدن جراراں و کفراں و تفریقاں بین المؤمنین و ارساداں لمن حارب اللہ و من قبل و لا ان اردنا الالحسن واللہ یشہد انہم لقاذبون منافقین یہ بنائی تھی اللہ نے اس کو مصدد جرار کا نام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم دے دیا تھا تو یہ اس کا نام مصدد جرار ہے ربی الغس نامیم کوئی مہینہ کتاب و سنت کے اندر نہیں ہے اللہ تعالی نے مہینوں کی تعداد بارہ متعین کی ہے بارہ ہی مہینے ہیں کوئی چیرواں مہینہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے نہیں اس قسم کا نام کسی مہینے کا آج تک کسی نے کہا اور سنا ہے آج کل اگر کچھ لوگوں نے ایسا کام شروع کر دیا ہے تو ان کا یہ کام بلا دلیل ہے غلط ہے اور ناجائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو مسجد میرے وقت ساری کی ساری زمین مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے لہذا جہاں پر بھی نماز کا وقت ہو اس جگہ پر نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ساری کی ساری زمین مسجد ہے سجدہ گاہ ہے ہر جگہ پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے ہاں گندگی والی فلیدی والی اگر جگہ ہوگی تو وہاں پہ نماز پڑھنا فریدہ کرنا ممنوع ہوگا تو اسی طرح بیت اللہ کی چھت کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تو بہرحال یہ جگہ ہیں جہاں پر سیدہ نہیں کیا جاتا اور دین اسلام کے اندر اس کی ممانعت موجود ہے تو باقی ساری کی ساری زمین وہ مسجد ہے پاک ہے تو وہاں پر سیدہ کیا جائے نماز پڑھی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھی جائے ساری کی ساری زمین پر تو وہ جو فوکتہ بیت اللہ کے الفاظ آتے ہیں کہ بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے نبی اسلام اسلام نے منع کیا ہے تو وہ بھی حدیث کوئی صحیح سند کے ساتھ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے تو غالب یہی حدیث ہی رہے گی کہ جہاں پر جگہ ملے وقت ہو نماز کا نماز پڑھ لی جائے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی ہے تو بیت اللہ کے اندر جا کر نماز اگر پڑھی گئی ہے تو اگر چھت پر یا بیت اللہ کی بالکل چھت کی سیدھ پر اوپر کوئی مثلا ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اور اگر کوئی بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے نماز پڑھے یا سیدا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے بی اللہ کی چھت پر سیدہ نہ کرنے والوں والی حدیث کو یہ جامع ترمدی کے اندر آتی ہے اور زید بن ابن زبیرہ کی روایت ہے وہ منقر الحدیث ہے تو اسی طرح علامہ ناصر البانی رحمہ اللہ نے روال غلیل کی پہلی جلد صفحہ تین سو اٹھارہ کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی تقریر بھی کی ہے اور اس پر حکم بھی لگایا ہے ذوق کا تو یہ حدیث جامع ترمدی کے علاوہ ابن ماجہ کے اندر بھی آتی ہے ابد البن حمید نے المنتخب کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے صحاوی نے شرح معانی کے اندر بھی ذکر کیا ہے اور ابو علی توسی نے مختصر الحکام کے اندر ذکر کیا ہے بہکی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے تو بہرحال سنر کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے امام ترمتی فرماتے اسناد ہو لیک القوی کہ اس کی سند قوی نہیں ہے کوئی بھی اس کا یعنی کہ جو سند ہے وہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی اس حدیث میں بیت اللہ کی چھت پر نماز پڑھنے کی ممانعت ہے غیر مسلموں سے کافروں سے مشرکوں سے, یہودیوں سے عیسائیوں سے لین دین کرنا دین اسلام میں جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی ضرا ایک سا جو عبد ایک یہودی کے پاس رہن پڑی ہوئی تھی یہ اس بات پر دلیل ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کافر و مشرکوں کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے دین اسلام میں اس کے اندر کوئی حرج مذائقہ نہیں ہے جی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاج کرنے کے لیے گیا اچھلی سے گرا اس کا مڑکا ٹوٹا فوت ہو گیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو اتنی حیرام کے دو چادروں میں دفن کر دو اور خوشبو وغیرہ نہ لگاؤ کیونکہ یہ تلبیہ کہتا کہتا فوت ہوا ہے سائن نہ ہوئی ملقیامتی ملبیات القیامت کے دن بھی یہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھے گا شہید کے بارے میں بھی ساتھ فرمایا ہے کہ وہ تو اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا رنگت خون والی ہوگی لیکن خوشبو کستوری سے بھی زیادہ اچھی اور اعلی ہوگی تو دوسری جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قیامت والے دن لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا وہ بے بےختنہ ہوں گے اور اللہ رب العالمین کا یہ فرمانا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اعراض کیا تو اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا تو ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ وہ ہے ایک عمومی اور اصولی بات کہ بندہ جس حالت میں فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا یہ ہے عمومی ایک کلیہ اور قاعدہ لیکن کچھ صورتیں اس سے مستث ہیں ہے جس طرح انسان کا بے خطنہ جس طرح پیدا ہوا تھا اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا یہ بات مستث ہے اسی طرح اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا یہ چیزیں اس سے مستث ہیں ہے اس طرح آپ یہ سمجھیے اس کی مثال کہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ مر جاتا ہے دوبارہ وہ دنیا میں نہیں آتا یہ ایک مسلمہ اصول عمومی قاعدہ اور قانون ہے لیکن بس اوقات اس کے برخلاف بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بہت سے لوگوں کو دنیا میں موت دی لیکن دنیا میں ان کو دوبارہ زندگی بھی عطا کی بہت ساری ایسی مثالیں قرآن مزید میں ہی موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کے قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مارا اور مارنے کے بعد اٹھایا اللہ تعالیٰ فرماتے من بعد ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تم کو اٹھایا تاکہ تم فکر کرو اسی طرح فرمایا کچھ لوگ لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے درد سے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کر دیا اسی طرح وہ ابراہیم علیہ اللہۃسلام کا واقعہ آتا ہے تیسرے سپارے کے آغاز میں ہی کہ انہوں نے کہا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہی فتوین میں ہوتا مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا چار پرندے پکڑ لے اور ان کی ٹکا بوٹی کر کے پہاڑوں پر مختلف پر رکھ دے پھر ان کو بلا اور وہ تیرے پاس چلتے ہوئے آئیں گے اور اسی طرح اسی واقعہ سے پہلے وہ زیر علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سو سال تک انہیں موت دی رکھی اس کے بعد پھر ان کو اٹھا لیا ان کو زندگی دی تو اس طرح کے کئی ایک واقعات ایسے موجود ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عمومی قاعدے اور اصول سے کچھ چیزیں مستثنا ہوتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا استعمال ہی ہے تو اس کے اندر کوئی آپس میں تعارض واقع نہیں ہوتا ہے کوئی تعارض موجود نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور آپ کے آخری جو احوال وہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر بکھرے پڑے ہیں مختلف جگہوں پر ہیں جیسے صحیح بخاری میں کتاب الازان باب و حد المریض ایشاد الجماعۃ حدیث نمبر چھ سو چونسٹھ اور اس کے قریب ترین موجود ہیں اسی طرح کتاب الازان کے اندر ہی باب من اسماسا تکبیر الامام حدیث نمبر سات سو بارہ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو امامت کے لیے کھڑا کرنے کا ذکر ہے پھر باقاعدہ کتاب المغادی سعید بخاری کے اندر کتاب اس اسے پورا بعد ہے باب مرد نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تو اس کو بھی دیکھ لیا جائے اسی طرح سعید مسلم کے اندر کتاب السلاط باب و استخلاف المام ادا مرودن حدیث نمبر چار سو اٹھارہ اس کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا تذکرہ موجود ہے تو یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور بیماری کے بارے میں جو احادیث ہیں مختلف جگہ پر پھیلی ہوئی ہیں تو باقاعدہ سید بخاری کے اندر جو باب ہے باب و مرد نبی وفات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب المغادی کے اندر اس کو بھی سامنے رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ کافی ساری معلومات مل جائیں گی ایک تو جو آپ نے سوال کی سلام کیا السلام علیکم الحمۃ اللہ وبرکاتہ و رحمۃ اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ سلام کے نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام کے الفاظ سکھائے ہیں وہ ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس سے زائد نہیں ہیں اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اپنی طرف سے الفاظ نہیں ہوں باقی جو آپ کا سوال ہے تو جس شخص کے بارے میں اور جس چیز کے بارے میں میں جانتا ہی نہیں اس کے بارے میں میں کیا وضاحت کروں مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے یہ سوال ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے کہ تم میری اقتدا کرو اور تمہارے بعد والے جو ہیں وہ تمہاری تیار بھی کریں گے تو یہ امامت کے بارے میں ہے معلقاً امام بخاری نے اس کو رویت کیا ہے باب الرجل یعتم بالامام ویعتم الناس بالمعموم ویذکرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتمو بی ویعتم بکم من بعدکم کتاب الاذان کے اندر اس کو معلق امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے موصولن اس کو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی رحمتہ اللہ و سلام نے را عفی اصحابہ تاخرا اپنے صحابہ میں ذرا پیچھے ہٹنا دیکھا یعنی کہ پہلی صف کی رغبت ان کے اندر ختم ہو گئی تو اپ نے فرمایا تقدمو آگے بڑھو فتمو بھی تم میری اقتداء کرو میری پیروی کرو والیاثم بكم من بعدکم اور جو تمہارے بعد والے ہیں وہ تمہاری پیروی تمہاری اقتداء کریں گے یعنی کہ یہ امامت کا مسئلہ ہے کہ جو پہلی صاف کے لوگ کھڑے ہیں وہ امام کو دیکھ کر امام کی ابتدا کریں گے اور جو دوسری صاف والے ہیں وہ پہلی صاف والوں کو تیسری والے ہیں وہ دوسری صاف والوں کو دیکھیں گے اور ان کی ابتدا کریں گے یعنی کہ امام کی ابتدا کا طریقہ کار یہ ہے نا کہ جب مثلا امام رقو کے بعد کھڑا ہوا ہے تو رکو کے بعد کھڑا ہونے کے بعد جب وہ سیدے کے لیے جاتا ہے تو اس وقت تک کوئی بندہ اپنے سر اپنی کمر کو جھکائے نہیں چیڑا نہیں کرے جب تک کہ امام اپنا ماتھا زمین پر نہ لگا لے تو جو امام کے قریب کھڑے ہیں اگلی سخت میں کھڑے ہیں وہ تو امام کو دیکھیں گے کہ امام کا ماتھا زمین پہ لگائے یا نہیں پیچھے والوں کو تو نظر نہیں آئے گا تو پیچھے والے جو ہیں وہ اگلی سف والوں کو دیکھیں گے یعنی جو ہی اگلی سف والے جھکنا شروع کریں گے یہ بھی ساتھ ساتھ جھکنا شروع کر دیں گے جب تک اگلی سف والے امام کے پیچھے کھڑے ہونے والے جھکنا شروع نہ کریں یہ نہ جھکیں یہ ہے مفہوم حدیث کا یہ منع نہیں ہے کہ تم میری اقتداء کرو تمہارے بعد والے تمہاری اقتداء کریں یعنی کہ باقی دینی معاملات کے اندر اور اسے اس قسم کے تقلید وغیرہ کے مسائل نکالنا وہ تو نکلتے ہی نہیں یہ تو مسئلہ ہی امامت کا ہے اور امامت کی ابتدا کا ہے تو جو مسئلہ کچھ لوگ نکالنا چاہتے ہیں وہ نکلتا نہیں ہے یہاں سے حدیث کو پورا پڑے تو انشاءاللہ مسئلہ بڑا واضح ہو جائے گا شہیدوں کے درمیان رف الدین کرنا سعیدہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے رف الدین کرنا یا سعیدے سے اٹھتے ہوئے رف الدین کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعید جاتے ہوئے سعیدے سے اٹھتے ہوئے رف الدین نہیں کرتے تھے ولاف ال کافی سجود سجدوں کے دوران رف الدین نہیں کیا کرتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے کچھ روایات آتی ہیں کہ نبی علیہ صلاۃ وسلم وہ سجدے جاتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے بھی اپنے رفلی دین کیا لیکن وہ ثابت نہیں ضعیف ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فروغ بخاری کتاب و بد الخل بابن اذا وقع زباب فی شرابی احادیکن فالیغم سوریس نمبر تین ہزار تین سو چوبیس نبی رسولات و سلام فرماتے ہیں کہ من امسا کا قلبن ینقص من عمله کلا یوم قیرات کہ جو آدمی کتا رکھے گا اس کے عمل سے ایک کی رات روزانہ کا کم ہوگا الا قلبہ حرطن او قلبہ معاشیتن چھتی کے لئے کتا رکھے جانوروں کے لئے کتا رکھے یہ جائد ہے تو اسی طرح سی بخاری کتاب و زبائے باب و من اقتنا قلبا لے سبی قلبی سعیدن و معاشی حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو اکاسی میں نبی علیہ السلام کا یہ فرمان موجود ہے من اقتنا قلبا الا قلبا زارین لسعیدن و قلبا معاشیتن فائننہو ینقص من اجرہ کل یوم قیراتانے کہ جیو آدمی کتا رکھتا ہے اگر وہ شکار یا مویشیوں کے لیے نہ ہو تو اس کے اجر سے روزانہ دو کی رات ثواب کم ہوتا ہے تو حدیث کے اندر ہی استثنا موجود ہے کہ اگر شکاری کتا ہو کھیتوں کی جانوروں کی رکھوالی کے لیے ہو تو پھر ثواب کے اندر کمی نہیں ہوتی رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اس کے اندر یعنی کہ دین اسلام نے خود استثنا قرار دیا ہے لہذا ان کے اندر کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کوئی کتا رکھے گا گھر کے اندر تو وہاں پہ اللہ رب العالمین کی رحمت نہیں آتی قافلے کے ساتھ ہوگا تو قافلے کے ساتھ بھی نہیں آئے گی نبی رسلات و اسلام کا فرمان ہے لا سابو ملائی رحمتن رفقاتن رخ قاتن جرسن او کلبن کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ بھی نہیں آتے جس قافلے میں گھنٹی کی آواز ہو یا کتا ہو تو باقی رہا یہ کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے تو جبکہ اسی کتے کے ساتھ شکار کرنے کی اجازت بدین اسلام کے اندر موجود ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذی شان کے اندر بھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہی کتا جب انسانوں کو کاٹ جاتا ہے تو انسان کو اگر کسی کو کتا کاٹ جائے تو اس کو اپنا بڑا علاج کروانا پڑتا ہے بڑے ٹیکے چکے لگوانے پڑتے ہیں پھر کہیں جا کے اس کی طبیعت سنبھلتی ہے جبکہ یہی کتا اگر جانوروں کو کاٹ جائے تو جانوروں کو کچھ بھی نہیں ہوتا ان کا علاج نہیں کروانا پڑتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی قوت مدافعت رکھی ہے جو کہ کتے کے منہ سے نکلنے والے جو جراثیم ہیں مہلک اثرات ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں ان کو قابو پا لیتے ہیں ان کے خلاف قوت مداخت جانوروں کے اندر موجود ہے انسانوں کے اندر موجود نہیں ہے لہذا اگر کتا برتن کے اندر منہ ڈال جاتا ہے اور برتن کے اندر منہ ڈال جانے کے بعد انسانوں نے ہی اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو دھویا جائے گا اس کو پاک کیا جائے گا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ باقی چھ مرتبہ اس کو پانی کے ساتھ اچھی طرح سے دھویا جائے گا تب وہ استعمال کے قابل ہوگا کتے کو اگر شکار کے لیے استعمال کیا جائے کتا جانور کو کاٹ جائے تو جانور کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خاصہ رکھا ہے کہ اگر اس کو کتا زخمی بھی کرتا ہے جا اس کتے کا لحاب یا اس کی زبان یا دانت وغیرہ جانور کے جسم کے ساتھ لگتے بھی ہیں تو مذر اثرات جو ہیں وہ سارے کے سارے مضر اثرات اللہ رب العالمین اس جانور کی قوت مدافعت کے ساتھ ہی ختم فرما دیتے ہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کو کتے کے شکار کو حلال اور جائز قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قبر و برزخ کے اندر اس کا ہم انکار نہیں کرتے قسلیم کرتے ہیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ تمام تر انسان قبر میں ان کی روح ان کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے انہیں حیات برزخی اور اخروی حیات نصیب ہوتی ہے تو ان کی یہ جو زندگی ہے یہ دنیاوی زندگی کی طرح نہیں ہے اس کے بارے میں شیخ المحترم مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ نے ایک باقاعدہ رسالہ لکھا تھا ان دنوں میں دیوبندی حیاتی اور مماتی گروپ کی آپس میں چپکلش پڑ رہی تھی اور حیاتی نئے نئے میدان میں آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے سلسلہ وار رسالے کے اندر عثم کو شائع کیا اور بعد میں وہ کتابی شکل کے اندر بھی وہ رسالہ شائع ہوا ہے العدلت القبیہ الحات المبیا ایبوریا کے اس بارے میں مضبوط دلائل کہ انبیاء کرام رام اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ان کی قبروں کے اندر جو ہے وہ زندگی دنیاوی نہیں ہے بلکہ اخروی برزقی زندگی ہے تو برزقی زندگی اور دنیاوی زندگی ان دونوں زندگیوں کے اندر فرق ہوتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے قطعا مماثل نہیں ہے تو بردقی زندگی کا وجود اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بھی اس کا اثبات بات کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کا اثبات بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر انسانوں کی زندگی قبر و بردق کے اندر بردقی زندگی ہے جو دنیاوی زندگی سے بالکل جدا گانا اور علیحدہ طور پر ہے اور باقی رہی یہ بات <تصفح> کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ازواج متحرات کو کہتے ہیں کہ پیش کیا جاتا ہے وہ سب باسی فرماتے ہیں تو اس قسم کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنوں سے ثابت نہیں ہے یہ محض بہتان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جی میاں بیوی بی دونوں اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج اور مظاہرہ نہیں ہے اگر تو اپنی اپنی پڑھیں گے تو پھر تو جس طرح بھی پڑھے عورت دانے جانب کھڑی ہو جائے یا مرد دانے جانب کھڑا ہو جائے اگر اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا کوئی مداخہ اور حرج نہیں ہے اگر امامت کروانا چاہتے ہیں تو پھر مرد آگے کھڑا ہو عورت اس کے پیچھے کھڑی ہو عورت جس طرح دو آدمی ہو تو مقتدی امام کے دینی جانب کھڑا ہوتا ہے اس طرح عورت کھڑی نہیں ہوگی دینی جانب بلکہ وہ پیچھے ہوگی صحیح بخاری کتاب و صلات باب سلاطین حدیث سو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے طریقہ کار بتاتے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی دادی ملاقا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی آپ نے کھایا اور پھر, پھر فرمانے لگے کہ اٹھو میں تمہیں نماز پڑھاؤں انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چٹائی ہمارے گھر میں تھی وہ بڑی پرانی تھی سیاہ ہو چکی تھی تو میں نے اس پر پانی چھڑکا اس کو ذرا نرب کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے اور ایک بچے نے آپ کے پیچھے صاف بنائی اور جو بڑھیا تھی عورت میری دادی وہ اکیلی ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو رقطے پڑھائی اور سلام سیا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اکیلی سب کے اندر کھڑی ہو سکتی ہے تو اگر میاں بیوی دونوں باجمات نماز ادا کرنا چاہیں تو باجمات نماز ادا کرنے کے لیے مرد جو ہے آدمی خامد وہ آگے کھڑا ہو اور اس کی جو زوجہ محترمہ ہے اس کی بیوی ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہو کر نماز ادا کر سکتی ہے کوئی حرج اور مظاہرہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی بات ہے